ادرسالص کی ایک تمرین ہے سالس ہماری تمرین باقی تھی اور جو الفاظ کے ترجمے تھے وہ پوچھ لیے تھے اور جو سبق تھا وہ پڑھ لیا تھا کہ اس کے اندر تفصیل بتا دی تھی کہ زا کا کیا ہے ٹھیک ہے لالے کا کیا ہے تل کا کیا ہے کس کے لیے آتا ہے اس میں اشارہ کیا کیا ہے اب آپ شروع میں تمرین سے دیکھیں شروع میں لکھا ہوا عربی میں ترجمہ کریں آگے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے عربی میں ترجمہ کریں اور آگے الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے وہ مسجد ہے وہ مسجد ہے وہ مسجد ہے کا ترجمہ عربی میں کریں گے نور اسلام -e نور اسلام -e صرف اور صرف نور اسلام -e اور کوئی بھی نہیں بولے گا وہ مسجد ہے اس کا ترجمہ عربی میں جی صرف نور اسلام بتائیں گے ذا کا مسجدن ٹھیک ہے ذا کا مسجدن ذا کا مسجدن بھی ٹھیک ہے اور زالے کا مسجد بھی آ سکتا ہے لیکن صرف فرق ان دونوں میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ جب انسان سوال کرتا ہے یا سوال کا جواب دیتا ہے تو اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہاں زالقا لگے گا یا ذاکہ لگے گا اس لیے کہ زالقہ بہت بعید کے لیے آتا ہے اور ذاکہ درمیانی مسافت کے لیے نہ کہ ہاضا اور نہ ہی زالقا بلکہ ہاضا دا اور زالیکہ کے بیچ میں ایک لفظ آتا ہے زاقہ جی ذاکہ مثلاً ٹھیک ہے جی آگے ایک لفظ ہے اسی ہی یعنی آگے ایک ہے وہ میدان ہے اس کے بعد ہے وہ گھر ہے اس کے بعد تیسرا جو تیسرے نمبر پہ ایک جملہ ہے چوتھے نمبر پہ وہ چارپائی ہے وہ چارپائی ہے اس کا ترجمہ کریں گے اقرا اقرا عربی زبان میں وہ چارپائی ہے کا ترجمہ کریں گے وہ چارپائی ہے چارپائی کا مطلب نہیں آتا کوئی بات نہیں ہے چلیے اقرا اقرا نہیں آسانی آپ تھوڑا صبر کریں آپ سے آپ سے بھی پوچھیں گے اقرا اقرا کے بات ہیں جی آئی لو قرآن کریم کے نام سے ارحمٰن آپ موجود ارحمان جی آپ بتا دیجئے کہ وہ چارپائی ہے کہ وہ چارپائی ہے کا ترجمہ کیا ہوگا وہ چارپائی ہے اس کا عربی زبان میں کیا ترجمہ ہوگا زا کا سریر جی جزاک اللہ عرحمان نے بتایا ہے کہ وہ چرپائی ہے کا ترجمہ ہے زا کا سریر بہت خوب آگے ہے اسی کے ساتھ ہی ترجمہ ہے وہ سڑک ہے وہ سڑک ہے ٹھیک ہے اس کا ترجمہ بتا دیں گے جی جناب احسنی خان آپ ہی بتا دیجئے احسنی خان بتائیں گے وہ سڑک ہے کا ترجمہ جی احسنی خان زا کا شارعان ماشاء اللہ جزاک اللہ اس کے بعد ہے سوالیہ انداز میں پوچھا ہوا ہے وہ کون ہے وہ کون ہے تو مامن احمد آپ سے سوال ہے کہ وہ کون ہے کی عربی کیا آئے گی وہ کون ہے مامن احمد سے سوال ہے جی کیا کہہ رہے ہو مامن احمد سوال ہے وہ کون ہے وہ کون ہے وہ کون ہے, وہ کون ہے؟ جی اکرا اکرا آپ ہی بتا دیجیے اکرا اکرا آپ بتا دیں نہیں صرف ایک را بتائیں گے جی انہوں نے بتا دیا ہے من کا ٹھیک ہے یہاں پر آئے گا من ذاکا ٹھیک ہے منزا کا کس لیے اس لیے کہ یہ پوچھا ہوا ہے وہ کون ہے تو ما ذا کا ہم تب لگاتے ہیں کہ آپ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے وہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے نا ما ذا کا تو مامن آپ کو سمجھ میں آئی نا بات تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن زبی العقول اور غیر ضبی العقول کا فرق ہے اس لیے کہ کون ہے جب ہی سوال ہوگا تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اس چیز کے بارے میں سوال ہے کہ جو کم از کم ذی ہے باقی جو چیزیں ان کے لیے کون نہیں استعمال ہوتا کیا ہے استعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہے وہ کیا چیز ہے وہ کیا شے ہے جی وہ منشی ہے وہ منشی ہے اس کی عربی کون بنائے گا جس نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ایسا کوئی ہے جس سے ابھی تک کوئی سوال نہیں ہوا احسنی آپ تو سوال کا جواب دے چکے ہیں پڑھے نا سبا منشا جی تو آپ کو اس کی عربی آتی ہے وہ منشی ہے جی سبا منشا آپ اس کی عربی بتا سکتے ہیں آپ نئے ہیں آپ نے چونکہ اس باق نہیں سنے لیکن اگر آپ کو آتی ہے تو جی بالکل بتائیے بالکل بتائیے آپ زا کا ٹھیک ہے ذرا ٹائپنگ میں غلطی ہوئی ہے کا کاتبن مکمل ٹھیک ہے کا کاتب نہیں آئے گا کا کاتبن ٹھیک ہے نا جزاک اللہ ماشاء بہت خوب بھائی سب ان کو جزاک اللہ کہ سب ان کے لیے جزاک اللہ انہیں داد دے سکتے ہیں آپ اپنے اپنے طور پر جو جس طریقے سے بھی داد دینا چاہے وہ دے سکتا ہے آپ جی تو آگے ہے مانس الفاظ جی ہاں آگے ہے جی وہ کمرہ ہے وہ درخت ہے وہ سورج ہے وہ سائیکل ہے تو ہم اس میں آپ سے پوچھیں گے کس سے پوچھیں چلیے ہاں چلیے چلیے آ جائیں آ جائیں آ جائیں, آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں سبق کی طرف آ جائیں جی, جی وہ سائیکل جی ہے اس کی عربی بنائیں گے اللہ آپ کا بھلا کرے کون بنائیں گے نور اسلام سے پوچھ لیتے ہم نور اسلام جی نور اسلام سے سوال ہے جزاک اللہ اب قرآن کریم اور مامن احمد جی نور اسلام سے سوال ہے کہ وہ سائیکل ہے اس کا ترجمہ بتائیں گے عربی میں تل کا ٹھیک ہے تل کا دروازہ تن ماشاء اللہ اچھا جواب دیا ہے نور اسلام نے جزاک اللہ کہہ سکتے ہیں آپ لوگ جی ماشاء بہت خوب اللہ اکبر آسانی خان احسنی خان آپ سے سوال ہے وہ ہوائی جہاز ہے اس کی عربی بنائیے وہ ہوائی جہاز ہے کہ وہ ہوائی جہاز ہے اس کا عربی میں ترجمہ کریں گے تل کا طیارتن ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ حصیح عربی بھی بولتے ہیں اور تورۃن جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تواہراتون بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے طیاراتن بھی کہہ سکتے ہیں اور تورۃن بھی کہہ سکتے ہیں تواہرتن لکھیں آپ ٹھیک ہے طوائر طیارہ بھی ٹھیک ہے طیارہ بھی ٹھیک ہے لیکن طاہر صحیح جو آپ کی کتاب کے مطابق ہوگا طاہراتون کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہے میرے خیال سے بہت اچھی بات ہے اچھی بات ہے جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ اچھا جی ایک اور چیز ہے ہم پوچھتے ہیں کس کے بارے میں جو یہاں پر شاید ترجمے میں نہیں پوچھا ہوا میں وہ پوچھوں گا الرحمان آپ بتائیے ذرا کہ وہ بس ہے وہ کیا ہے وہ بس ہے اس کے بارے میں ارنمان میں آپ کا نام لیتا ہوں اہلاب قرآرِ کریم کے نام سے ہیں یہ اچھے ساتھی ہیں ارنمان چونکہ یہ وہاں پر ہیں یہ ادھر ہیں ان سپیک پہ ہیں تو یہاں پر اہل قرآنِ کریم کے نام سے ہیں تو آپ بتائیے کہ وہ بس ہے اس کی عربی جی احسنی ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے آپ لوگ محنت کریں گے تو کامیاب ہوں گے میں اچھا پڑھاؤں گی جیسے بھی پڑھاؤں وہ ایک الگ بات ہے جو جتنی محنت کرے گا وہ اتنا پائے گا جیسے بندہ فصل بوتا ہے ویسے ہی وہ کاٹتا ہے اگر وہ فصل بو کر اس پر محنت نہ کرے کھل کو اسے کچھ نہیں ملے گا جی اب قرآن کری آپ سے میں نے پوچھا ہے وہ بس ہے اس کی عربی بنائیے جیسے یہاں پر ایسی لکھی میں نے خود سے پوچھا ہے لیکن کیونکہ محنت سے ہم آپ کو مختلف جی تو <coughs> جی جی تل کا ہاف لگا وائس وائس وائس وائس وائس آواز بریک اب ٹھیک ہے ٹھیک ہو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بہت اچھی بات اب بھی آ جائیں یہ اوپر عربی میں ترجمہ بھی ہو گیا اور نیچے جو مذکر کے الفاظ تھے ان کا بھی ترجمہ ہو چکے اور نیچے جو منس کے الفاظ تھے ان کے بھی یعنی بیچ میں پوچھ گیا باقی آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں امتحان اور اس کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یار کسی سے کم از کم ایک سوال تو پوچھا جائے آگے ایک عنوان لکھا ہوا ہے یعنی تمرین کے بعد تھا مذکر الفاظ پھر تھا منس الفاظ تو ایک ایک آپ بتائیں کہ آگے جو عنوان لکھا ہوا وہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے بعد یعنی مانس الفاظ کے بعد ایک عنوان ہے وہ کیا لکھا ہوا سے پوچھ رہا ہوں میں جی اکرا جی جی یہ تو صحیح نہیں جی آ جائیں آ جائیں قواعد کی طرف آ جائیں قواعد میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے زا کا ٹھیک ہے زا کا لکھا ہوا ہے اس میں اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ درمیانی مسافت پر ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفرد مذکر کے لیے جو اشارے ہوتے ہیں وہ تین قسم پر ہیں ایک تو یہ کہ بہت قریب کے لیے اور ایک ہے بہت دور کے لیے اور ایک ان دونوں کے درمیان میں بیچ مسافت جو بہت قریب کے لیے اس میں اشارہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے حاضہ اور جو بہت دور کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے زالے جو ان دونوں کے درمیان میں یعنی درمیانی مسافت کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے زا ٹھیک ہے ذائقہ اس میں اشارہ ہے اور مفرت مضکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ درمیانی مسافت پر ہو زالقہ زالے کا اس میں اشارہ ہے اور مفرت مضکّر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو ٹھیک ہے تل کا آخر میں لاسٹ میں لکھا ہوا یہ اس میں اشارہ اور مفرت مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ منس کے لیے اشارہ اس میں اسماعی اشارہ دو ہی ہیں ایک حاضی یعنی منص قریب کے لیے اور ایک دور کے لیے تل کا بس جبکہ کے لیے تین استعمال ہوتے ہیں حاضا قریب کے لیے اور ذا لے کا بہت دور کے لیے اور زائقہ حاضہ اور زالکہ کے درمیانی مسافت کے لیے سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی